سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غب آ گئی جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جتنا بھی قریبی رشتہ ہو والدین ہوں بہن بھائی ہوں عزیز و مقارب ہوں جگری دوست ہو جب آپ ان سے مسلسل سوال کریں گے چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی تھک جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے اللہ کی ساتھ وہ ساتھ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ساتھ ناراض ہو جاتی ہے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں نہیں کرتا وہ جان لے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اسی لیے اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان نہ جزا ان دعا لوگوں میں سب سے بے انسان وہ ہے بے بس انسان وہ ہے جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے لوگوں میں سب سے بے بس اور بے انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے میں انفوش رہا ہوں بابو دعا صحت نہ ہوں افوا بات جس انسان کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لوگوں سے اپیل کرتا ہے میرے لیے دعا کرو میری اولاد کے لیے دعا کرو میری صحت کے لیے دعا کرو میرے کاروبار کے لیے دعا کرو میرے ایمان کے لیے دعا کرو جو لوگوں سے دعاؤں کا مطالبہ کرتا ہے یہ انسان وہ ہے جس کو فکر اس بات کی کہ وہ سمجھتا ہے دعاؤں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے وہ دعائیں میں کروں یا میری عدم موجودگی میں کوئی مسلمان کرے رسول اللہ صلی اللہ نے شاہ پر مایا من سر یا سجیب اللہ ہو رہا ہوں دعا منسرا یہ سجیب اللہ ہو رہا ہوں کہ شدا دے دعا کر رکھا جو انسان پسند کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ مشکلات میں اور تکلیفوں میں اس کی دعا کو قبول کرے جہاں میں مصیبت میں ہوں پریشانی میں ہوں مجھ پر کوئی آفت آئی ہے جو انسان پسند کرتا ہے کہ اس آفت میں مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے فر یوگ صرف دعا کر رہا تو جب خوشحالی کے دن سے جب مصیبت سے بچا ہوا تھا اس وقت کثرت سے اللہ سے دعا کرے جو انسان خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ تکلیف میں بھی اس پتے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے جو تکلیفوں میں پریشانیوں میں چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ جب خوشحال ہو محنتوں میں ہو پریشانیوں سے بچا ہو اس وقت کسرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ سلام شاہ فرمایا لئی کا شعی ال اکرما اللہ محنت ہوا لوگوں اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز اللہ کے یہاں سب سے مؤثر چیز وہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے لئی سعید الکرمار اللہ کوئی چیز زیادہ بازس نہیں ہے اللہ کے یہاں محنت دعا, دعا دعا سے دعا سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی چیز زیادہ باثص نہیں ہے اب دعا ہو و دعا عبادت ہے ہم نے نماز روزے کو عبادت سمجھ لیا دع ع باد بما نہ چلا وم یسل پیارے پیغمبر فرماتے لوگوں اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ سے مانگا کرو کہ یہ دعائیں ادعا بما نہ چلا و مم ینسل لوگوں جو دعائیں تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ سے انتظار کرتے ہو یہ دعائیں اترنے والی جو اتر چکی مصیبتیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی باپ میں آنے والی ہے یہ دعا ان مصیبتوں میں بھی تمہیں کام دے گی جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس میں بھی یہ دعائیں فائدہ دیتی ہیں اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی یہ تمہاری دعائیں اور مصیبتوں میں بھی کام آئے گی اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا ان دعا وا ان دعا ولبرا لیا جانا یوم قیام <الْقِيَامَة> لوگ اللہ سے دعائیں کیا کرو یہ دعائیں اتنی مفید ہیں کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے خاطت آتی ہے آزمائش آتی ہے امتحان آتا ہے اور نیچے سے انسان کی کی ہوئی دعا اس مصیبت کو قابو کرتی ہے اس کو نیچے نہیں آنے دیتی لیا جان کا مانا یہ ہے کہ کبھی وہ مصیبت اس دعا کو نیچے لے جاتی ہے اور کبھی یہ دعا اس کو اوپر لے جاتی ہے اور میں قیامت کے دل تک یہ دعا اس مصیبت کو نیچے اوپر کرتی رہتی ہے انسان پر اس کی امریال پر آنے نہیں دیتی سب سے بے انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے ظاہری اسباب پر بڑے بھروسے کرتا ہے لیکن اللہ مالک الملک سے مانگنے میں بکیل ہے کہ بس ہے لاچار ہے اور مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد ہوتی نہیں ہے مومن کی کوئی دعا مردود نہیں ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں لیکن قبولیت کی تین قسمیں ہیں اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اس انسان کے فائدے کے لیے کب کیسے قبول کرنا ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی پہلی دعا کی قسم یہ ہے جس طرح کی حدیث میں فرمایا کہ مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ڈال دیتا ہے جس کام کے لیے جو دعا مانگی اللہ نے وہی قبول کر لی اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا اس نے اللہ سے کوئی نعمت مانگی تو اللہ نے وہ نعمت عطا کر دی اس نے اللہ تعالیٰ سے فراہ مانگی تو فراوانی مانگی تو اللہ نے وہ عطا کر دی جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا یہ دعا کے قبول ہونے کی پہلی قسم ہے دوسری قسم یہ ہے کہ انسان نے اللہ سے کوئی چیز مانگی کوئی نعمت مانگی یا کسی آزمائش سے پناہ مانگی جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو محفوظ کر کے آئندہ جو اس پر مصیبت آنے والی تھی وہ اللہ نے ٹال دی ایسے اللہ تعالیٰ سے ایک کروڑ مانگا اللہ نے اس کو ایک کروڑ نہیں دیا لیکن ایک کروڑ کی آنے والی مصیبت اللہ نے وہ ٹال دی یہ بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی شکل ہے جو مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا یہ پہلی قسم ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت وہ ٹال دی اور میں تیسری قسم کیا ہے وہ اماخیر الحمۃ اللہ یا اللہ کریم اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیں گے ذخیرہ کر لیں گے قیامت والے دن دیں گے انسان کا ایمان ہونا چاہیے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا رب کریم ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ماں یا چل جب تک جلدی نہیں کرتا اللہ قبول کرتا اس دعا کو اس کی دعا کو جب تک یہ جلدی نہیں کرتا جلد بازی نہیں کرتا پھر خود فرمایا کہ جلد بازی کا معنی کیا ہے کہتا ہے داؤ تو بلا مسجد میں نے اللہ سے مانگا میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی اور میں جب انسان اپنے یہ جملے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا بھی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی لہٰذا ہمارے منہ سے یہ کبھی لاشعوری طور پر نکلتا کہ میں اللہ سے دعائیں تو بڑی کی اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے قبول ہی نہیں ہوتی اور بھائی کیا تمہیں تین قسموں میں سے دو سی قسم ہے جو اللہ نے تیرے لیے بہتر رکھی تھی اور محفوظ کر لی جب تک انسان یہ چمنے نہیں بولتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اِنَّ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے لہو وہ لا پہ پڑا ہوا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا لہو وہ لا سے نکل کر رد اللہ وہ آج تم لوہ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ ہر صورت میں قبول ہوگی فرمائے اس یقین کے ساتھ قبول کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا خد اللہ تم منہ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا ہر صورت میں قبول ہوگی جب مجھے یقین نہیں ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں جب اس کمداد میں رہو گے تو میں قبول نہیں ہوگی خد اللہ وانتم تم منہ کے ابراہیم علیہ سلاد و صلات کو دیکھو بابا جی ابراہیم علی سلاد اپنے بیٹے, کو, معصوب سے بیٹے کو, دودھ بچے کو اور اپنی بیوی کو میدان میں ایسی جگہ پر جہاں پانی موجود نہیں ہے جہاں انسان موجود نہیں ہے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی یا اللہ اپنے اہل و یاد کو بیوی اور بچے کو شڈیول میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اللہ تجے مانگتا ہوں یا اللہ ان کو نمازی بنا دینا یا اللہ مانگتا ہوں کہ ان کو رزق ادا کرنا یا اللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دینا اگر آپ سے سوچیں گے کہ جس جگہ پانی موجود نہیں ہے زندگی کے آسار موجود نہیں ہے وہاں زندگی کیسے پلے بڑھے گی لوگ کیسے آباد ہوں گے رزق ان کو کیسے ملے گا لوگوں کے دل اس کی طرف کیسے مڑیں گے یقین کے ساتھ دعا بہت دیکھ لو اسی جگہ سم کا کر کنواں اللہ نے جاری کیا بیت اللہ وہاں بن گیا آج پوری دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں غریب سے غریب مسلمان بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے سبھی لوگوں کے دل اس طرف ہو گئے کہ بابا جی ابراہیم علی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں اللہ دینے پر پورا قادر ہے اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا چاپا اللہ اللہ سے دعا کرو کہ تم یقین ہو کہ جو تم اللہ سے مانگ مانگو اللہ عطا کرے گا دنیا میں ایک شخص گزرا ہے ابن ابی عامر اندرس کی آٹھ سو سالہ حسنی میں اگر آپ انارت العامریہ لکھیں گے تو آپ کو شخص ملے گا ابن ابھی عامر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے چار ساتھی تین ساتھی ہیں چوتھا خود بیٹھا ہوا ہے اور ایک گہری سوچ میں ساتھیوں نے پوچھا ابن ابھی عامر کیا سوچ رہے ہو کہ اچھا سوچ رہا ہوں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا اندر اس کا بادشاہ میں ہوں گا ساتھیوں نے کہا اس وقت ہم بھوکے بیٹھے ہیں ایک گارڈن میں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں کھانا پورا نہیں ہے اور تو بادشاہ بننے کی سوچ رہا ہے کیسا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر پورا قاضر ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں اندر کا بادشاہ بنوں گا یقین کے ساتھ ساتھی نے کہتا مانگ لو مانگ رہا ہے۔ ایک ساتھی نے گورنر بنا دینا ایک نے کہا مجھے با... مجھے پولیس کا انشار دینا، تیشرا آگے بڑھا سو کر بارا اور کہا تو بنے گا بادشاہ تو بادشاہ بن گیا تو میرے جسم پر شہر مل کر مجھے گدے پر بٹھا دینا کہتے دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا چند سال گزرے تھے تو یہی ابن عامر کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص تھپڑ مارا تھا اس اس کے جسم پر نے واقع شاید مل کر اس کو گلے پر بٹھا کے گھمایا گرناتا کا ایک گورنر بن گیا ایک پولیس کا انچارج بن گیا یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو تو صرف انبیاء نہیں عام لوگ بھی اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ میں پورا ہے اندلس کی ساری حیات اور کیفیت اس انسان نے بدل دی محنت کی اس نے اللہ سے دعائیں کی اس نے بادشاہ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں یہ سوچ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں سوچا کہ اگر میں خط اچھا کر لوں رائٹنگ اچھی ہو جب مسلسل میرے لکھی ہوئی درخواستیں اور خطوط بادشاہ تک پہنچے گی تو بادشاہ یاد کرے گا آخر یہی یہ ہوا بیٹھا خط نویسی کر رہا ہے کر رہا ہے اور آخر پہنچتے جب سب بادشاہ تک پہنچنے لگے بڑا خوبصورت خط انسان کا اس کو چار سالوں بعد بادشاہ کا شاہی کا بن گیا اور پھر اتنا اصل بنایا کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی کے خاندان نے کہا کہ بادشاہ کے بعد بننے والا اس کا بچہ وہ کم مکل ہے لوگ اس کو قتل کر دیں گے اگر اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے خاندان کا سب سے مخلص انسان یہ ہے انہوں نے ابن عامی آخر کو بادشاہ کے تخت پر مٹھایا اور اس نے دنیا کے تختے کو جہاد کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ بدل کے رکھ دیا ادھر اللہ خان تو منہ سننا بھی نہیں چاہا اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہونے والی ہے ربرونی استجیب لکھو تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو اس میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں رونا میں عبادت سید ہلون جہنما داخرین جو میری اس عبادت سے مانگنے سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں نہیں مانگتے سید خلون جہنما یہ ذریع ہو کر جہنم میں جائیں گے دعا عبادت ہے دنیا میں سب سے بے بس اور بے چارہ انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے دعائیں جو مصیبتیں نادر ہو چکی ہیں اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو ابھی آئی نہیں ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں مومن کی کوئی دعا راز نہیں ہوتی جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس دعا کے وجہ سے مصیبت ڈال جائے گی یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس دعا کے بدلے نعمت نصیب بنوائے یقین کے ساتھ مانگا جائے اللہ تعالی عطا کرتا ہے ہم نے غار میں پھنسے ہوئے تین بندوں کا واقعہ تو سنا پر غور نہیں کیا کہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات کیسے ملی تصور کریں کرے ذرا تین ساتھی ہیں سہرا میں رہے ہیں بارش بارش آنا شروع ہو گئی وہ بھاگ کر پہاڑ کے ادار میں پھنس گئے پہاڑ کے اندر جو بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گئے کہ بارش سے بہتے ہیں آندھی سے بچاتے ہیں جب یہ بارش ختم ہوگی تو نکل کے چل پڑیں گے اللہ کا کرنا یہ دعا کہ جب آندھی چل رہی تھی تو اچانک اوپر سے ایک بڑی چٹان پہاڑ سے نیچے گری اور گرتے گرتی آ کے ان کے غار کے منہ کے سامنے آ کے پھنس گئی کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ وہ تینوں بندے زور لگا لگا کے تھک گئے کہ سرکار کو ہٹا لے پیچھے کر لے پھنسے ہوئے بڑی مصیبت میں جب بالکل مایوس ہو گئے چٹان پیچھے ہو نہیں رہی دنیا سے ڈسکونیٹ ہیں کس کو بتائیں کہاں بس سے ہوئے لوکیشن سے کیسے پتا چلے گا کسی کو فون کر نہیں سلتے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے کتنے دن زندہ رہیں گے کتنا دن ان کو کھانا نہیں ملے گا کہ نے ایک دوسرے باقی اور کہا لا من جی تم مرہاد اللہ بسالح کہا ہم تو اس مصیبت سے نجات پا نہیں سکتے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگو اپنے نیک صالح احمد اللہ کو پیش کر کے اللہ سے دعا مانگو صرف ایک ہی طریقہ رہے گا تمہاری زندگی کا خطرہ سے اللہ بے سال اعمال کو نژاد کا ایک ہی ای طریقہ ہے اللہ سے دعا کرو ہم پر ہی مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہم فوراً اس مصیبت میں ظاہری اسباب پر دوڑتے اللہ نہ کرے کسی کے کسی جگہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فائر بریگیڈیئر کو بلاؤں ارد گرد کے لوگ کٹھے ہو جائیں پانی پھینکنا شروع کر دیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ انسان کو فائدہ دینے والی چیز اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے جن لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بہت نظر آ رہی ہے انہوں نے بھی نژات کا طریقہ ایک ہی سمجھا ظاہری اسباب انہوں نے بھی پورے کیے کوشش کی انہوں نے کہ آپ دھکا لگائے زور لگائے مل لگائے اس چٹان کو گرا لے نہیں گرا سکے جہاں انسان کی عقل مقلوج ہو جاتی ہے اس کی آگے انسان کی دعا اور ایمان کام دیتا ہے کیا آپ اس نوجوان کی واقعہ کو اچھی طرح سننی نہیں چکے کہ وہ نوجوان جس کو وقت کے بادشاہ نے زنجیروں میں چکر کر اپنے خوشیوں کو لے کر بھیجا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اگر مجھے رب نہ مانے تو اس کو نیچے گرا دینا پر کھڑا نوجوان جس کو نیچے دور تک زمین نظر نہیں آ رہی اور اس کو یقین ہے کہ نیچے گرا دیا جائے گا اگر میں نے بادشاہ بادشاہ کو رب نہ مانا تو میرے سامنے موت ہے ایک طرف اس کو موت نظر آ رہی ہے دوسری طرف اللہ پر ایمان اور یقین ہے اس نے اللہ سے دعا کی اللہ کے پماشے تھا اللہ کی فماشے تھا یا اللہ کو جتنا بھی چاہتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ مجھے ان سے بچا لے تو ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا ظاہری اسباب کیا ہے کہ آپ ہاتھ کر مارے بھاگنے کی کوشش کرے نہیں بھاگ پا رہے پھر یقین اور ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ وقنی ہے بیمار یا اللہ تو جسے بھی چاہتا ہے تو قادر ہے مجھے ان سے بچا لے رب کائنات نے اس پہاڑی پر اس پہاڑ پر ززرا داخل کر دیا سبھی کے سبھی فوجی نیچے گر کر مر گئے ربے کریم نے اس نوجوان کو بچا لیا بال تو منہ بھی نہیں چاپا اللہ سے دعا کرو تو تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہونے والی ہے اور اللہ میرا قبول کرے گا بڑی سے بڑی مصیبت ہے ملک آپ کے خلاف جمع ہو جائے قوتیں آپ کے خلاف جمع ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزبۂ بدر میں سزوا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی آج ہم ظاہری اسباب پر زیادہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں دعاؤں میں ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو کیا انفرادی بھی ثابت نہیں ہے کیا آزاد اور جواب کے درمیان جب یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سمجھے کہ دعا قبول ہوگی اور اللہ سے مانگتے ہیں بارش ہو رہی ہو تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں پیارے پی نمبر نے فرمایا ہے مسلوم اور دعا کرنے کی بجائے آپ کے لیے خیال کی دعا مانگنے قبول ہوتی ہے آج یقین ہی رہا چیزوں پر تین بندے جب غار میں پھنسے ہوئے تو نجات نژاد نے سمجھا لال جی تم الا ان اللہ اللہ سال ہے ہمارے تم ایک ہی طریقہ باقی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے نیک آواز اللہ کو پیش کرو یا اللہ نے یہ عمل تیری مزاج کیا مجھے بچا لے ہمیں بچا لے تفصیلی واقعہ ہے لیکن ان تینوں میں انہوں نے سہارا کیا لیا دعا کا اچھے اچھے عمل اللہ کو پیش کیے ایک نے والدین کی خدمت کو پیش کیا کہ یا اللہ والدین والدین کی خدمت کرتا ہوں اور اتنا احترام کرتا ہوں کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ تک پلاتا یا اللہ میں جب نکلا کرتا تھا بکریاں چرانا نکلا کرتا تھا شام کو واپس آتا تو دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا اسلام نے جو ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب اسے سامنے رکھی چار حصے پہلے والدین کے تیری ریکی کا سب سے حقدار تیری ماں ہے تیری ماں ہے تیری ماں, ہے تیری ماں ہے چوتھی ماں کہا تیرا باپ سو مل اکراب کا اس کے بعد باقی قریبیوں کی باری آتی ہے بیوی بچے جتنے بھی قریب ہو پانچویں جگہ پر آتے ہیں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنا دی سو مل اکراب پہلے چار مرتبے کے مرتبہ جس ماں کی دعا رات نہیں ہوتی تھی جو ماں دعا تو رات نہ کی دعائیں کی دعا ہم محروم ہیں بیوی بچوں کی خدمت کے پیچھے رکھ کر اس ایک دفعہ جب میں دودھ نکل گیا اور پاس کھڑا ہو گیا کہ والدین کو پہلے دودھ پلاؤں گا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاؤں گا قَدَمَيَّ یا اللہ میں اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے چیخ رہے تھے ہمیں دودھ دو ہمیں دودھ دو والدین سو چکے ہیں ان کو دودھ نہ بھی پلاتا بچوں کو پلا دیتا تو گناہ کوئی تھا اگر کہا ایک طریقہ اپنا چکا ہوں کہ والدین کی خدمت پہلے کر رہی ہے پھر آپ نے بچوں کی کہتے ہیں ساری رات میرے بیٹے میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر روتے رہتے میں نے ان کو دودھ نہیں دیا جب تک صبح میرے والدین بیدار ہوئے انہوں نے دودھ پیا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا بہت بڑی قربانی ہے یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ عمل میں تیرے کرتا ہوں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اللہ سے دعا کی تو چٹان خود بخود پیچھے ہٹ گئی نہ اس کو مانتی ہے نہ سائنس اس کو مانتی ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرے زور لگا چکے چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور روشنی شروع ہو گئی دوسرے نے اللہ سے دعا کی یا اللہ دنیا میں سب سے محبت میں اپنی چچا لا سے کیا کرتا تھا لیکن وہ میرے قابو میں نہیں تھی ایک دفعہ میرے قابو آ گئی اس نے کہا سو دن چاہیے سو دن دوں گا شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مدکاری کرے گی کیا تھا سو دار میں سو دن میں نے جمع کر لیا وہ بدکاری کے لیے پاس بیٹھا تھا اس اس نصیحت کی, کی بندے جو اللہ نے اللہ تیرے خوف نے اس گناہ سے روک دیا یا اللہ اگر میں نے تیرے لئے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے چٹان اور ہٹ گئی لیکن ابھی یہ باہر نہیں نکل پا رہے تیسرے بندے نے اللہ سے دعا کی کے کے حق دو کلو ماتارا حق تو جو تو دیکھ رہا ہے ایک رات میں کلو ماتارا میرل ای میرے بکرے ولخانہ میں رقیقے فہو الق یہ جتنا جتنے اونٹ گائیاں بکریاں اور غلام تم دیکھو یہ سارے کے سارے تمہارے اس نے کہا لا تستا میرے ساتھ مذاق نہ کر یار اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا یہ تیرا یا وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ اونٹ بھی گائیاں بھی بکریاں بھی غلام سبھی کچھ میری آنکھوں کے سامنے لے گیا یا اللہ اگر میں نے تیری جا کے بھی کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تینوں نے اپنے اچھی عمل پیش کر کے اللہ تعالی سے دعا کی وہ دعا جب ان کے پیارے بات پیار ہے اللہ, اللہ, آل اللہ سے مانگنے لگو تو چھوٹی چیز نہ مانگا کرو آپ کے رب سے مانگ رہے ہو بڑی ذات سے مانگ رہے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہو تو جنت الفاظ مانگا کرو بڑا ٹارگٹ بڑا ہتف بڑی دعا مانگا کرو تم اس دع سے مانگ رہے ہو جس کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہ نہیں ہے آج میرے بھائیو ہمارے گھروں میں ہمارے علاقوں میں ہمارے ملکوں میں ہماری جماعتوں میں آزماشیں ان آزماشوں سے نکلنے کا طریقہ دعا تھا دعو یل پاؤ نزلہ لوگوں یہ دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی آنے والی مصیبتوں میں بھی یہ دعا فائدہ دیتی ہے إن دعا يوم یہ دعا نیچے سے مصیبتوں کو روک کر اوپر لے جائے گی تم پر نازل بھی ہونے دے گی یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی یا عباد اللہ. کہ اللہ کے بندوں دعا فسرت سے کیا کرو من لم منلم یسال اللہ یوارے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے ساری امت کو دعاؤں پر لگاؤ اللہ کے رجوع کرنے پر لگاؤ مصیبتیں ٹال جائیں گی جی؟ مسلمان کیا کافر کون بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے معافی مانگ لے سے معافی مانگی ایمان والے بن گئے رب کائنات کے سامنے عذاب آ رہا ہے. اس دعا کی برکت کی وجہ سے معافی کی برکت کی وجہ سے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے وہ آیا ہوا آزاد قومس سے جو ابھی کارپیٹ تھے ایمان لائے ہے دی اللہ تع سے اللہ تعی نے مصیب ٹال دی آج ہم کلم پڑنے والے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کا کر مضبوط کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جب بھی مانگو گے اللہ عطا کرے گا یقین کے ساتھ مانگو بڑی چیز مانگو اور ہمیشہ مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے اٹھتے بیٹھتے بجلس میں، بجلس میں داخل ہوتے وقت مشرے سے نکلتے بغل مجلس میں بیٹھے تب گھر سے نکل رہے ہیں تب دعائیں دعائیں یہ مومن کا بہترین سرمایہ ہے ہم نے جو اریس پڑی سنی لا کہ فیصلے کو, کو تقریر کو دعا بدل دیتی ہے اس کا کیا معنی ہے ہے دعا مانگنے سے تقدیر ہو جاتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تم سے ٹال دے گا یہ معنی ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے جس طرح کی دوسری بات میں ہوا اللہ دعا عَلَى عَلَى اوپر سے ادمائش آئی تھی نیچے سے تم نے وہ ادمائش نازل ہو چکی ہے تقریر کے مطابق آپ نے نیچے سے دعا کی اس دعا نے اس مصیبت کو دیا تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو مصیبت لکھی تھی وہ بھی ٹر گئی بھائیو وہ کثرت سے دعا مانگو اپنی اولاد کو دعا پر لگاؤ ان کو دعا سکھا ان کو دعائیں سکھاؤ عزیز و خارف سے دعا کا مطالبہ کرو آج جو لئی الکرمان اللہ نے دعا پیارے ہوا اللہ کا سب سے عزت والی چیز مانگنا ہے دعا کرنا ہے آج وہ سب سے جو عزت والی چیز تھی جو افسل عبادت تھی جو عبادت کراتی ہے اس میں آج ہم کمزور ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا کتنے منٹ کرتے پندرہ منٹ دعا پندرہ منٹ نماز پڑھتے ہیں اور پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کیا سب سے موثر چیز ہے اللہ سے مانگنا ان کریم اللہ تعالی بڑا ہی حیا والا ہے اللہ کو بڑی شرم آتی ہے اللہ بڑا کرم ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں اللہ ان ہاتھوں کو بھر کے لوٹاتا ہے اللہ سے مانگو جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے من یس اللہ یا دبا لے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ حقیقی معنی میں جلنے والا کسڑے والا دعا والا دل گرانے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو شرچ و سے نبا دے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شبا نہ کرے جو دعائیں جو دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کچھ اسباب کی وجہ سے حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی جلدی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, خبول... تو... تو ہوتی. والدین کا نافذ یہ اسباب ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں نہ کرے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کو شکولی سے لوا دے پاپور واستغفر الله سبحانه والله حمده الله لا اله الا الله انت تصر